جس دن ضلموہے کو ان کے بہانی کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے بارہ گھر